www.quran.com جبل... مصلیات جبل... جبل... جبل... <تصفيق> والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العزيم اللہ پاک فضل و کرم سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے کر رہے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ سنلو ان اللہی بشک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے جو ولی ہیں لا خوف نال نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا ہوں یا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کا معنی ہے دوست اور بھی اس کے معنی آتے ہیں لیکن ایک مشہور معنی ولی کا ہے دوست تو اولیاء اس ولی کی جمع ہے اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں دونوں کا ذکر کیا ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان رحمان کے دوست اور شیطان کے دوست رحمان کے دوست کون سے ہیں رحمان کے ولی کون ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں الدین آمنو و قانو یا اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے اندر ایمان ہو اور جن کے اندر تقوے کی صفت ہو حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولیوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے اس قدر فضیلت کہ حضور نے فرمایا من بالحرب جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا تو میں اللہ اسے اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں یعنی جو کوئی میرے ولی سے جنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اللہ خود اس سے جنگ کروں گا اللہ کے اولیاء میں سے سب سے افضل اولیاء امبیائے کرام نام السلام ہے. اور انبیاء کرام علی مسلام میں سے سب سے افضل ولی وہ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر ایمان نہ لائے اور حضور کی اتباع نہ کرے کسرتے عبادت کا اعتبار نہیں ہے کوئی کتنی ہی زیادہ عبادت کیوں نہ کرتا ہو چاہے وہ آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں بسیرا کر لے اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر ٹھکانا لگا لے یا کاروبار کو چھوڑ کر کسی غار میں جا کر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کے سوا کچھ نہ کرے عبادت کے سوا کچھ نہ کرے ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور مرغن اور لذیذ غزاؤں سے بچتا رہے کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور آپ کی ابتباء نہ کرے اس لیے کہ خود اللہ نے فرما دیا انکن تم تو ہبون اللہ فتبی یو بب کم اللہ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو اللہ حضور سے کہہ رہا ہے ان کو بتا دیں تم میری اتباع کرو اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر تم اللہ کے محب بھی بن جاؤ گے اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے پھر تم اللہ کے ولی بنو گے کب جب کہ تم میری اتباع کرو گے اور یاد رکھیے اللہ کے بلیوں کے لیے کوئی ظاہری امتیازی علامات نہیں ہوتی نہ خاص قسم کا لباس اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری ہے نہ خاص قسم کے بال رکھنا یہ اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کے لیے اصل ضرورت تو اتباع کی ہے کسی نے بڑا پیارا یہ قول کہا ہے کم من صدیق فی قبا و کم من زندیق فی عبا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ بظاہر انہیں قبا پہنی ہوتی ہے عام قسم کا لباس یوں سمجھے کہ عام لوگوں جیسا کرتا عام لوگوں جیسی کمیز عام لوگوں جیسا لباس پہنا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے ابا پہنی ہوتی ہے جبے جب پہنے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں زندیق اور بے دین ہوتے ہیں چنانچہ اللہ کے ولی قاریوں میں بھی ہو سکتے ہیں صوفیوں میں بھی ہو سکتے ہیں مولویوں میں بھی ہو سکتے ہیں مفتیوں میں بھی ہو سکتے ہیں مجاہدوں میں بھی ہو سکتے ہیں تاجروں میں بھی ہو سکتے ہیں مزدوروں میں بھی ہو سکتے ہیں صنعت میں بھی ہو سکتے ہیں کاشتکاروں میں بھی ہو سکتے ہیں غریبوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور امیروں میں بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے بھائی کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اول تو کھاتے ہی نہیں ہیں اور اگر کھائیں بھی تو دو دو دن چار چار دن کی باسی روٹی کھاتے ہیں اور سوکھے ٹکڑے کھاتے ہیں کبھی گوشت کے قریب نہیں جاتے کبھی خوشبو نہیں لگاتے اور کبھی اچھا لباس نہیں پہنتے یہ اللہ کا ولی ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں نہ اللہ نے بیان فرمائی نہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں کرامتے ظاہر ہوتی ہیں لوگوں نے کرامت کو ولایت کا لازمی جز سمجھ لیا ہے کہ ولی وہ ہوگا جس کے ہاتھوں سے کرامتے ظاہر کیا مطلب ایسے کام جو دوسرے نہ کر سکے مثال کے طور پر یہ ذہنوں میں ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں اللہ کے ولی پانی پر چل سکتے ہیں اللہ کے ولی بے موسم کا پھل حاضر کر سکتے معاذ اللہ اللہ کے بھلی بے اولاد کو اولاد دے سکتے ہیں تو بھائیو یہ علامتیں نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں سب سے بڑی ولایت سب سے بڑی ولایت وہ ساری زندگی اور زندگی کے ہر دن اور دن کے چوبیس گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور طریقوں کی اتباع ہے یہ سب سے بڑی ولات ہے اور سب سے مشکل ولایت ہے یہ سب سے مشکل کرامت ہے یہ سب سے بڑی کرامت یہ اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہوا میں اڑنا کون سا کمال ہے پرندے بھی اڑتے ہیں پانی پر تیرنا کون سا کمال ہے مچھلیاں بھی تیرتی ہیں مینڈک بھی تیرتے ہیں اور عجوبے دکھانا کون سا کمال ہے سائنسدان بھی دکھاتے ہیں جوگی بھی دکھاتے ہیں جادوگر بھی دکھاتے ہیں شوب دے اور عجوبے یہ کون سا کمال ہے اصل کمال اور سب سے مشکل کرامت وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں اور طریقوں کی اتباع ہے اور اللہ نے یہاں صرف دو نشانیے بیان فرمائی اللہ کے ولیوں کی اللہ دین آمنو یتقون وہ ہے اللہ کے ولی جو ایمان لاتے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں تقوی کیا چیز ہے تقوا کے اندر سب سے اہم چیز وہ گناہوں سے بچنا ہے سب سے اہم چیز تقوی کے اندر گناہوں سے بچنا ہے جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کوئی شراب پینے والا کوئی بدکاری کرنے والا کوئی رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والا اور کوئی جو کھیلنے والا اور کبوتر اڑانے والا اور کتے ریچھ لڑانے والا رسا گیر اور دلال قسم کا انسان یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا یہ شرط اول ہے ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی من اولیاء اللہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے وہ خود اللہ اللہ کرنے والا ہو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہو اللہ کی کتاب کی خدمت کر رہا ہو مخلوق کی خدمت کر رہا ہو اپنے دامن کو گناہ سے بچا رہا ہو لیکن وہ لوگ کہ جن کے پاس بیٹھنے سے جن کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہ کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جن کی مجلسوں میں غریبتیں ہوتی ہوں جن کی مجلسوں میں گنا کے منصوبے بنائے جاتے ہوں حرام کمانے کے طریقے سیکھے اور سکھائے جاتے ہوں وہ کیسے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں ہاں تو بھائیو اللہ کا ولی کوئی مخصوص قسم کی مخلوق نہیں ہے جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے میں بعض اوقات بتایا بھی کرتا ہوں کہ ہم بچپن میں یہ سنتے تھے اپنے دیہاتی ماحول میں کہ بھائی اللہ کا ولی بننا کوئی آسان کام ہے بڑا مشکل ہے اللہ کا ولی بننا فلاں اللہ کا ولی اس نے اتنی عبادت ریاضت کی کہ دریا کے اندر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اتنے لاکھ قرآن ختم کیے اب بتائیے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اب کس نے حکم دیا بھائی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جس نے حکم دیا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر تو نماز بھی نہیں ہو سکتی کیسے نماز پڑے گا اللہ نے دو ٹانگیں دی ہیں اور یہ جان بوجھ کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہے بگلے کی طرح حفیظت ہے اللہ کا ولی ہے یہ اللہ کا ولی ہے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے اور جس نے ایک ٹانگ پر پانی میں کھڑے ہو کر کئی لاکھ قرآن ختم کیے اس کا مطلب نہ والدین کی خدمت کی ہوگی نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے ہوں گے نہ رشتے داروں کے حقوق ادا کیے ہوں گے نہ دین کی دعوت دی ہوگی نہ حج کیا نہ عمرہ کیا یعنی صرف ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وہ قرآن ہی پڑھتا رہا اور وہ بھی پانی کے اندر جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے بھی نہیں دیا تو ایسی سی باتیں عوام کے اندر مشہور بلکہ آپ کو تعجب ہوگا جاہلوں کے اندر یہاں تک مشہور کہ فنا اللہ کے ولی وہ ایک کنویں کے اندر کچے دھاگے کے ساتھ کئی سال الٹے لٹکے رہے کچے دھاگے کے ساتھ اب بھی کچے دھاگے کے ساتھ تو مکھی کو بھی نہیں باندھ سکتے لیکن لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا مریض بننا کوئی آسان کام ہے بڑا مشکل کام ہے کچے دھاگے کے ساتھ الٹے لٹکے رہے کئی سال تک تب جا کر ان کو ولایت کا مقام ملا یہ عجوبہ کاریاں ہیں یہ کہاں سے لی باتیں لوگوں نے ہندو جوگیوں سے بدھ مذہب والوں سے ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ جو اپنے آپ کو جتنی تکلیف دے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ کا خرب حاصل ہوگا جتنی تکلیف دے گا چنانچہ ان میں سے کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا ہے کوئی الٹا لٹکتا ہے کوئی زندگی بھر شادی نہیں کرتا کوئی اچھی غذا نہیں کھاتا کوئی جنگلوں میں بسیرا کرتا ہے کوئی غاروں میں بسیرا کرتا ہے تو ان کے ہاں یہ تصور ہے لیکن ہمارے دین میں یہ تصور نہیں ہے میں نے ارض کیا کہ سب سے بڑے اولیاء انبیاء کرام السلام ہیں اور امبیا میں سے سب سے بڑے بلی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے ہیں سارے کام کیے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے غریبوں کے کام آتے تھے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے بیواؤں کی خدمت کرتے تھے مظلوموں کی داد رسی کرتے تھے دین کی دعوت دیتے تھے آنے والوں کو قرآن سکھاتے تھے اور صاف ستھرا لباس پہنتے تھے خوشبو استعمال فرماتے تھے کنگا کرتے تھے شیشا دیکھتے تھے سرما لگاتے تھے حضور صاف ستھرے رہتے تھے حالانکہ حضور کے تو لہاب سے بھی خوشبو آتی تھی حضور کے تو پیشاب سے بھی خوشبو آتی تھی لیکن اس کے بابدود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ استعمال کرواتے ہماری طرح گٹیا خوشبو نہیں ہے ہمارے تو بعض نمازی ایسی گٹیا خوشبو استعمال کرتے تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کہیں گئے تبلیغی مرکز میں گئے باہر نکلے دیکھا خوشبو بکری ہے دس روپے کی پانچ روپے کی شیشی خرید کر لیا اور پوری شیشی آدھی وہ جمعے کے دن جو ہے وہ اپنے جسم پر لگا لی کپڑوں پر لگا لی بلکہ جو ملا راستے میں اس کو بھی لگانا شروع کر دیا یہ بھی کرتے زبردستی لگاتے جاتے کچھ کتنے ہی بچے اس کو لگا دیتے امفت آم کی خوشبو ہے سستی سے ملی پانچ روپے کی تو آج کل تافی بڑی مشکل سے ملتی ہے خوشبو کیا ملے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی بہترین خوشبو استعمال فرماتے تھے اب کوئی کہے گا جی مہنگائی کا زمانہ ہے تو ہم کہاں سے مہنگی خوشبو لیں تو بھئی کون کہتا ہے خوشبو لگانا فرض تو نہیں ہے نہ لگائیں ویسی صاف ستھرے رہیں لیکن اگر لگائیں تو اچھی خوشبو لگائیں ایسی خوشبو نہ ہو کہ دوسرے کے ناک میں جائے تو اسے سر درد ہو جائے اور اتنی تیز نہ لگائے ہلکی خوشبو لگائے تو کر رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی تھے لیکن نہ اپنے بیوی بی بچوں کو چھوڑا نہ دنیا کو چھوڑا نہ کاروبار کو چھوڑا نہ اپنے دوست احباب کو چھوڑا نہ رشتہ داروں کو چھوڑا نہ رات کی نیند کو چھوڑا نہ کھانا پینا چھوڑا اس میں شک نہیں کہ حضور بہت روزے رکھتے تھے لیکن ایسا بھی نہیں کہ اگر اچھی غذا میسر آ جاتی تو آپ کھاتے ہی نہیں تھے جو بھائی میں نہیں کھاتا بلکہ اگر اچھی غذا میسر آ جاتی تھی تو آپ وہ بھی کھاتے تھے آپ نے بکرے کی ران بھی کھائی ہے بکرے کا گوشت بھی کھایا اور سوکھی روٹی بھی کھائی ہے صرف کھجور اور پانی پر بھی گزارا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کا لباس میں اکثر کہتا رہتا ہوں سادہ تو ہوتا تھا لیکن آپ کا لباس میلا کچیلا نہیں ہوتا تھا صاف ستھرا لباس ہوتا تھا تو بھائیو اللہ ان اولیا اللہ اللہ فرمارے لوگوں سن لو بے شک اللہ کے ولی اللہ کے جو بلی ہیں نہ ان پر کوئی خوف اور نہ ان پر غم خوف کس چیز کا ہوتا ہے آنے والے حالات کا خوف ہوتا ہے اور غم ہاتھ سے جانے والی چیز کا غم ہوتا ہے تو اصل تو ان کو یہ بشارت حاصل ہوگی آخرت میں اللہ کے ولیوں کو آخرت میں یہ بشارت حاصل ہوگی کیا کہ نہ خوف نہ غم نہ تو ان کو دنیا کا کوئی غم ہوگا ہائے دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر آ نہ آنے والے حالات کا ان کو کوئی خوف ہوگا لیکن بعض اوقات اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں کون سی کیفیت نہ خوف نہ غم جانے والے حالات کا غم نہیں کوئی چیز چلی گئی کوئی نقصان ہو گیا تو اتنا غم نہیں کہ اپنے دل پر لے لیں اور نہ ہی خوف خوف ہے تو صرف اللہ پاک کا تو فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں اللہ دین آ منو جو ایمان لاتے ہیں وہ قانون یتقول اور تقوا اختیار کرتے ہیں فی الحیاتی دنیا و فی الآرہ اللہ کے ولیوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کون سی بشارت ہے اللہ کے ولیوں کے لیے بعض حضرات کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے لیے بشارت یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین پر قائم رہو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہیں دنیا میں خلافت عطا فرماؤں گا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بشارت سے مراد یہ ہے کہ ان کے حق میں کوئی مسلمان اچھا خواب دیکھتا ہے یہ بھی بشارت بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کسی مسلمان کو خواب دکھا دیا جاتا ہے اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے کئی اللہ کے بندوں کے لیے ہم نے ایسے واقعات سنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں ملے اور حضور نے فرمایا جاؤ میرے اس بندے کو میری طرف سے یہ پیغام دے دو کسی نے خواب کے اندر اللہ کے نیک بندے کے لیے جنت دیکھی کسی نے اللہ کے نیک بندے کے لیے کوئی نعمت دیکھ لی اللہ اکبر ظاہر ہے میں تو آپ جیسا ایک گناہ ہوں اللہ کا ولی نہیں ہوں لیکن میرے لیے بے شمار لوگوں نے طالب علم سے لے کر آج تک ایک خواب دیکھتے رہتے ہیں اکثر طالب علم ایک خواب دیکھتے تھے اب بھی چنانچہ حال یہ کہ جب مجھے کوئی بتانے لگے کہ میں نے آپ کے لیے خواب دیکھا ہے تو میں پہلے پوچھ لیتا ہوں مجھے چلتا ہوا دیکھا تھا کہتے ہاں ہم نے آپ کو چلتا ہوا دیکھا تھا تو وہ حیران ہوتے آپ کو کیسے پتا چلا میں نے کہا یہ بے شمار لوگوں نے دیکھا ہے بے شمار اس مجمے میں بھی ایسے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ خواب دیکھا کہ میں ٹانگوں پر چل رہا ہوں بلکہ دوڑ رہا ہوں تو ہم مجھ, سے مجھ, مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو میں نے کہا اللہ پاک جو ہے اس معذوری کو کسی چیز میں رکاوٹ نہیں بننے دے گا اور اللہ پاک ٹانگوں والوں سے مجھے زیادہ نیمتے عطا فرمائے گا فرمائے گا نہیں بلکہ اللہ نے فرما رکھی ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں اگر صرف سجدے میں پڑا رہوں اور کوئی کام نہ کروں نہ کھاؤں نہ پیوں نہ سو نہ بات کروں نہ کاروبار کروں تو خدا کی قسم میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو میں ارد کر رہا تھا کہ ایک یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندے کے لیے کسی کو اچھا خواب دکھا دے تیسری تفسیر بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جان کنی کے وقت جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کی طرف سے اعلی درجات کی بشارت دے دی جاتی ہے اب ادھر جان نکل رہی ہے اور اس جان نکلتے وقت اللہ پاک نے کسی طریقے سے ان کو اعلی درجے کی بشارت سنا دی کہ میرے بندے پریشان نہ ہو تو میرے پاس آ ہے میں نے تیرے لیے بڑے اونچے درجات تیار کر رکھے اللہ پر واقعہ تو بے شمار ہیں ایک بزرگ کا واقعہ پڑا اس وقت نام دین میں نہیں آ رہا بڑے مشہور بزرگ ہیں بیمار تھے اور بظاہر نازک حالت تھی ان کا نوجوان بیٹا ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا تو کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیٹا باہر گیا تو کوئی اجنبی شخص تھا اس نے ایک چھوٹا سا رکا دیا کاغذ کا ٹکڑا دیا کہ جاؤ جا کر یہ دے دو تو وہ اسی طریقے سے بند کر کے کہ شاید کوئی خط ہوگا کوئی راز کی بات ہوگی اندر پہنچا تو دیکھا کہ والد صاحب تو انتقال فرما چکے اور رکا کھول کر پڑا تو اس میں سورہ فجر کی آخری آیات لکھی ہوئی تھی یا ائ تنفس المطمنا ارج علا ربک رازیت مرضیہ فد خلی فی عبادی بد خلی جنتی اے نفس مطمئن اے اللہ کے حکموں پر اللہ کے فیصلوں پر اطمینان والے اطمینان کرنے والے نفس اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے تم اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کہہ رہا تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو بعض اوقات اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں میری جو چھوٹی سی کتاب ہے اس شاہ کے قرآن کے ایمان افروز واقعات اللہ پاک ہم کو بھی اللہ پاک ہم کو بھی جب ہماری جان نکل رہی ہو تو اللہ پاک کو ایسی بشارت سنا دے اگر ہم اس کے مستحق نہیں لیکن اللہ پاک کو صورت بنا دے اللہ اکبر تو میں نے اس میں لکھ کئی واقعات لکھے ایسے لوگوں کے جنہوں نے سچے دل سے قرآن کی خدمت کی ان کے واقعات لکھے تو ان میں سے ایک واقعہ ایک قاری قرآن حافظ قرآن خادم قرآن جب انتقال فرمانے لگے تو انہیں ہر طرف قرآن قرآن نظر آ رہا تھا دائیں بائیں ہر طرف قرآن اب اپنے وارثوں سے کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں ارے بھائی یہ قرآن کو ہٹا دو قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے قرآن ہٹا دو میرے چارپائی سے قرآن ہٹا دو انہیں بڑی تسلی دینے کی کوشش کی کہ حضرت یہاں تو کوئی قرآن نہیں ہے لیکن یہ بار بار اسرار کر رہے ہیں ارے بھی قرآن ہٹا دو بے ادبی ہو رہی ہے گھر والے پریشان ہو گئے, اب ان کو کیسے تسلی دے ان کے استاد کو بلایا اور ان کو بتایا کہ حضرت بار بار یہ کہے جا رہے ہیں قرآن ہٹاؤ حالان قرآن تو ہے نہیں اللہ اکبر استاد تھے بات کی تحت تک پہنچ اللہ اکبر فرمایا بیٹا تو نے ساری زندگی سچے دل سے قرآن کی خدمت کی ہے آج اللہ نے تجھے یہ انعام دیا کہ دنیا سے جا رہے ہو تو تمہیں اپنے ہر طرف قرآن ہی قرآن نظر آ رہا ہے اللہ نے تمہیں سراپا قرآن بنا دیا ہر طرف قرآن ہی قرآن نظر آ رہا ہے مگر میں قرآن یہاں رکھا ہوا نہیں ہے قرآن کی بے ادبی نہیں ہو رہی تو اس قسم کے واقعات بہت سارے ہیں کسی کو جب زندگی کی آخری سانس نکل رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی کسی کی زبان پر قرآن کی آیات آ گئیں تو میں ارض کر رہا تھا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے لہم المشرا کہ اللہ کے ولیوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی تو دنیا کی زندگی میں جو بشارت ہے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جان کنی کے وقت کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پاک انہیں اعلی درجے کی بشارت سنا دیتے ہیں اور چوتھی تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جب دنیا سے ہاں جو اللہ کے جو بلی ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی رحمت کی بشارت سنا دیتے ہیں جیسا کہ اللہ نے سورہ نہل میں فرمایا ربهم برحمت ان کا رب ان کو خوشخبری سنا دیتے ہیں اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی کہ میں تم سے راضی ہوں لا تبدیل اللہ اللہ کے کلمات بدلا نہیں کرتے دنیا کے دستور بدل جاتے ہیں منشور بدل جاتے ہیں پروگرام بدل جاتے ہیں لیڈروں کے عام لوگوں کے قول قرار زبانے بدل جاتی ہیں لیکن اللہ پاک کے کلمات بدلتے نہیں ہیں جو اللہ کے کلمات لوہے محفوظ میں تھے وہی آج ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے دستور بنایا جو اصول بنائے جو تھے وہی آج ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہول فوز العظیم اللہ فرماتے یہ جو خوشخبری ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ جو اللہ کے بلیوں کو بشارت سنائی جاتی ہے جس کی میں نے چار تصویریں کی اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے بلا یہ حضم کا اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں اے میرے پیغمبر اے میرے حبیب ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں ان کی باتیں سن کر آپ پریشان نہ ہوں ہزاروں قسم کی باتیں کرتے تھے حضور کو تنگ کرنے کے لیے حضور کو پریشان کرنے کے لیے کبھی کہہ دیتے تم رسول نہیں ہو لست مرسلا کبھی کہہ دیتے اگر رسول ہو تو آسمان پر چڑھو اور ہمارے لیے کوئی نشانی لے کر آؤ کبھی کہتے اللہ کے رسول ہو تو مکہ کی زمین سے پہاڑوں کو ذرا دور دور ہٹا دو کبھی کہتے اگر اللہ کے رسول ہو تو تمہارے لیے سونے چاندی کا ڈھیر کیوں نہیں ہے طرح طرح کی باتیں تو اللہ فرماتے میرے محبوب ان کی باتیں سن کر آپ پریشان نہ ہوں ان عزت ہی جمی عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے یہ آپ کو معاذ اللہ ذلیل نہیں کر سکتے اس لیے کہ عزت یا تو اللہ کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے جسے اللہ پاک عزت دیتا ہے بعض اوقات بد یہ بھی کہتے تھے کہ ہم عزت والے ہیں اور معاذ اللہ حضور اور ان کے ماننے والے زلیلیں عبد اللہ بن نے ایک موقع پر کہا رجانہ الل مدینہ لوخری جنو منہ ازل جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ زلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دے گا اپنے آپ کو کہنے لگا عزت والا اور حضور کو اور ایمان والوں کو کہتے ہیں زلیل معاذ اللہ تو کہہ ہے ہم جب واپس جائیں گے تو جو عزت والے لوگ ہیں وہ ان ظلیلوں کو باہر نکال دیں گے تو اللہ نے فرمایا بدبخت عزت تیرے لیے نہیں ہے بل اللہ عزت والی رسول ہی اللہ کے لیے عزت اللہ کے رسول کے لیے عزت اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں والسمیع العلیم وہی اللہ ہے، سنتا ہے جانتا ہے تو اے مسلمانوں اور اے میرے حبیب آپ ان کی باتوں سے غمگین اور دل برتاشتا نہ ہوں اَلَا ان لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ سن لو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آزمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے جب سب کچھ اللہ کا تو پھر تمہارے معبود بننے کے کیسے مستحق ہو گئے وہ عبادت کے کیسے مستحق ہو گئے مما یدی اللہ ددینہ ید اون دور اللہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ شراقا کو پکارتے ہیں کس چیز کی پکار اتباع کرتے ہیں اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّا وہ صرف گمان کی پیر کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور وہ صرف اٹھکل چلاتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وہی اللہ ہے جس نے تمہا لیے رات کو بنایا تسکنو فی تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو چین کرو مبصرا اور اللہ نے دل دن کو بنایا دکھانے والا یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر فرمائی ہے کہ اللہ نے رات کو بنایا ہے سکون کے لیے اور اللہ نے دن کو بنایا ہے کام کاج کے لیے جیسے کہ تیسویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا اس میں بھی اللہ نے فرمایا بجا اللہ لباس بجا الارا معاشا رات کو ہم نے معاش بنایا اور اندھیرا ایسے جیسے ایک لباس کیونکہ جیسے لباس انسان کو چھپا دیتا ہے تو رات سب کو چھپا دیتی ہے تو رات سکون کے لیے اور نیند کرنے کے لیے اور دن کام کاج کے لیے لیکن آج ہم لوگ اللہ کے اس قانون کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں راتوں کو لوگ نیند نہیں کرتے دیر تک جاگنا ایک رواج بن گیا ایک فیشن گویا کہ دیر تک جاگنا یہ ماڈرن ہونے کی نشانی ہے اور جلدی سو جانا یہ دیہاتی اور سادہ قسم کا انسان ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ اللہ کا کوئی ایمرجنسی پیش نہ آ جائے بگر ہم عشاء کی نماز سے پہلے موبائل فون بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نہیں کھولتے بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے دس بجے فون کیا تھا دس بجے ہی آپ نے بند کر دیا میں نے کہا آپ نے آپ نے تو بہت دیر سے کیا میں تو آٹھ بجے بند کر دیتا ہوں آٹھ بجے سے بند ہوتا ہے آپ بھی سن لیں کوئی رابطے میں نہیں آتا آٹھ بجے کے بعد ہم فون بند کر دیتے ہیں اور صبح نو بجے سے پہلے نہیں کھولتے ہیں نہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ضرورت پیش آتی ہے کوئی مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے <laughs> بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ہم جو دیر سے سوتے تو ہم بھی ماشاء اللہ بڑے ماڈرن لوگ بن گئے یورپ جیسے یورپ والوں جیسے بن گئے امریکہ والوں جیسے بن گئے حالانکہ جو لوگ یورپ اور امریکہ سے آتے ہیں میں نے ان سے معلومات کی تو پتا چلا کہ وہاں پر بھی دیر تک جاگنا وہاں کے آوارہ اور بدماش قسم کے لوگوں کا کام ہے وہاں کے بھی جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں چنچے وہاں سے آنے والے بتاتے ہیں کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہاں کے پارکوں میں اور وہاں کی سڑکوں پر بات کرنے والوں کے ایک ہجوم ہوتا ہے اکثر لوگ اپنا بوڑھ ہاتھ میں لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور یہاں جناب جو صبح صبح جاگتا آپ کو مل جائے تو سمجھنے کے بچارہ دیہڑی دار ہے یا کوئی مزدور ملازم آدمی ہے کیونکہ سیٹ صاحب تو بارہ بجے سے پہلے نہیں نکلتے گھر سے بارہ بجے سے پہلے سوال ہی پڑ رہا اکثر تعلق والے ہیں ہمارے تو ماشاء اللہ اللہ پاک نے ان کو تھوڑی سی دنیا دی ہے تو معلوم ہوا کہ جناب بارہ بجے سے پہلے تو ان کے رابطے میں آنے کا سوال ہی نہیں ہر ہاں رات کو دو بجے آپ فون کر لیں وہ آپ کو مل جائیں گے اس لیے کہ رات کو وہ جھاگ رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں مسلمان کے لیے یہ سن لو کہتا رہتا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں اور اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمدردی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں مسلمان کے لیے سب سے بہترین وقت اٹھنے کا وہ تحجد کا وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے حدیث میں آتا ہے حدیث پہلے بھی شاید سنائی گئی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل رات کے اوقات میں سے سب سے مبارک وقت کون سا ہے تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جانتا تو نہیں لیکن یہ میں دیکھتا ہوں کہ تحجد کے وقت عرش الہی حرکت کر رہا ہوتا ہے ارش الہی بھی کانپ رہا ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے بے شمار فضائل ہیں اور فوائد اور برکات ہیں نماز تحجد میں علماء کہتے ہیں کہ فرائض کے بعد نوافل میں سے سب سے افضل نماز وہ تحجد کی نماز ہے تحجد امبیا کرام علی اسلام اور صحابۂ کرام اور اولیاء نظام کی خاص عبادت ہے تحجد کی نماز یہ دل کی بیماریوں کا علاج اور دل کی بیماریوں کی دوا ہے تحجد کا وقت تلاوت کے لیے سب سے بہترین وقت ہے تحجد کے وقت کی دعا اللہ پاک یہاں قبول ہوتی ہے جو تحجد کا استعمال کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے جو تحجد کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا شمار ذکر کرنے والوں میں ذاکرین میں ہوتا ہے تحجد کی نماز یہ شیطانی اثرات سے حفاظت کا ذریعہ ہے تحجد کا وقت یہ جسمانی اور روحانی صحت عطا کرتا ہے ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میاں بیوی بی ایک دوسرے کو تحجد کے لیے اٹھاتے ہیں اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے جو میاں بیوی بی ایک دوسرے کو تحجد کے لیے اٹھاتے ہیں تو حضور نے ان میاں بیوی بی کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے حضور نے دعا علمان لکھ اور حدیث سے کہ یہ تحجد کی نماز یہ حوروں کا مہر ہے جو شخص تحجد کی نماز پڑھتا ہے جس زمین پر پڑتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے لیے عبادت کی گواہی دے گا جو تحجد کا اہتمام کرتا ہے اس سے قیامت کی سختی کو دور کر دیا جائے گا جو تحجد کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو میرے بھائیوں بڑے فضائل ہیں اپنے گھروں میں رواج دیجئے رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیے تحجد میں اٹھنے کا اہتمام کیجئے تو سب سے بہتر تو یہ کہ تحجد کے لیے اٹھا جائے اور اگر تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم بھائی نماز فجر کا تو اہتمام کرے نماز فجر تک لوگ قزا کر جاتے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ شکوہ صرف بے نمازوں سے نہیں ہے یہ شکوہ نمازیوں سے ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو میں جانتا ہوں چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں پانچویں نماز مسجد میں نہیں پڑھتے یا <coughs> تو گھر میں پڑھ لیتے اٹھے وضو کیا اور وہیں دور رکعتیں پڑی اور پھر بستر پر لیٹ گئے سوچتے ہیں مستر میں جاؤں گا خام خان کا مزہ کرا جائے اور بہت سارے ایسے پڑھتے ہی نہیں قدا کر دیتے شلو ہونے کے بعد پڑھتے ہیں تو ارد کر رہا تھا کہ اللہ نے جو نظام بنایا اس نظام کے مطابق اللہ پاک نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور رات کے کچھ حصے کو اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کیا کہ اے مسلمانوں رات میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ امن قس منہ قلیلہ او زد علیہ وردتل القرآن ترقیلہ انہا سنلقی علیک قولا سقیلہ انہا ناشئت اللیلی ہی اشد وطعا و اقوام اے چادر اوڑنے والے اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا اے چادر اوڑنے والے اللہ اکبر اللہ نے کہہ دیا ساری رات نہیں اللہ نے خود کہہ دیا کیوں اللہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب راتوں کو کھڑا ہوا کر راتوں کو عبادت کیا کر تو میرا حبیب راتوں کو سونا ہی چھوڑ دے رہا میرے حبیب کی پھر ساری رات عبادت تلاوت بکا میں گزر جائے اس لیے اللہ نے خود کہہ دیا میرے حبیب ساری رات نہیں الا کلیلہ کچھ کم نسف ہوں رات ابین خسمن ہوں کلیلہ یا عادی سے بھی کچھ کم اوزا یا کچھ زیادہ مرتبہ اور میرے حبیض راتوں کو اٹھ کر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرے مزے مزے سے پڑھا کرے قرآن کو ترتیب سے پڑھے قرآن ایسے نہیں پڑے کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آئے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کی جائے کیونکہ حدیث میں آیا اللہ پاک کسی کلام کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اللہ پاک قرآن کو سنتا ہے حالانکہ اللہ کی توجہ تو سب چیزوں کے لیے برابر ہے لیکن اس میں قرآن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ پاک سب سے زیادہ تو جو توجہ دیتے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے کی طرف اور رات کا پڑھنا اور تہجد کے وقت کا پڑھنا یہ سب سے افضل وقت ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اور دہر دہر کا جیسے کہ دوسری حدیث میں فرمایا ایسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے لوگ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑا کرو ایسے نہ پڑھو جیسے شیر پڑھتے ہیں اور ایسے بھی نہ پڑھو جیسے ردی کھجورے ہوتی ہیں سب مکس کر دیا لفظ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا الفاظ ہیں الگ الگ کر کے جہاں قرآن کے عجاب آئے جائب آئے کو نصیحت کی بات آئے تو وہاں ٹہر جو وہ ہر ریکوب اور اس میں غور و فکر کے ذریعے سے اپنے دل کو حرکت دو بلا یقن آخر سورا تمہاری سب سے بڑی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جلد از جلد سورت ختم ہو جائے قرآن ختم ہو جائے پارا ختم ہو جائے یہ نہیں بلکہ فرمایا کہ ٹھہر ٹہر کر پڑو توبَرَ تِلْقُرْآنَ ثَقِيلًا إِنَّا سَنُرْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا میرے حبیب ہم آپ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں بہت بھاری ذمہ داری اور وہ کیا ذمہ داری تھی دین کی دعوت کی ذمہ داری اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اور اللہ بتا رہے میرے حبیب اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تحج کا ڈیو ڈیو ڈیو ڈیو ڈیو دار دار دار دار راتوں کو اٹھنا یہ نفس کو زیادہ رونتا ہے اور بات درست طریقے سے منہ سے نکلتی ہے بات سمجھ میں بھی آتی ہے لہذا میرے حبیب آپ رات کو اٹھا کریں تحجد کا اہتمام کیا کرے اور اس میں قرآن کی تلاوت کیا کریں تو بھائیوں کوشش تو کرو گے نا ابھی انشاءاللہ تو فرمایا کہ هو الذی جعل لكم الليل به هجتنۃ تخلل رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون اور چین حاصل کرو اور دن کو بنایا دکھلانے والا ان فی ذالک لایات لقوم یسمعون بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں جو سنتے ہیں ماننے کی نیت سے سنتے ہیں عمل کی نیت سے سنتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اس بات کی نشانیاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ کے خالق ہونے کی نشانیاں اللہ کے معبود ہونے کی نشانیاں اللہ سبہانا یہ لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کی اولاد ہے سبحانہ اللہ پاک ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے اللہ اولاد سے پاک ہے انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے کئی لوگ تھے عیسائی کہتے ہیں, اللہ کی اولاد ہے مشرق کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور دنیا کی کئی قومیں جن میں اللہ کے لیے اولاد ثابت کی تو اللہ پاک نے پانچ طریقے سے اس کی نفی کی ہے پہلی بات فرمائیں سبحانہ اللہ پاک ہے اللہ بیٹے سے بھی پاک اللہ باپ سے بھی پاک ونیش اللہ غنی ہے ہر چیز سے بے نیاز غنی مطلق ہر چیز سے غنی ہر چیز سے بے نیاز رشتوں سے بے نیاز معاونین سے بے نیاز اولاد سے بے نیاز بیویوں سے بے نیاز محتاجگی سے بے نیاز تیسری چیز لہو مافی سماوات و مافل عرض جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اسی کو الگ سے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے سب اس کا ہے ارے تم بھی اسی کے اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کا تو اسی کو کیا ضرورت ہے اس کو اولاد بنائے اور اس کو بیٹا بنائے اور اس کو بیٹی بنائے ہے ہی سب کچھ اس کا ضرورت ان کی ہوتی ہے جن کا کچھ نہیں ہمارا کچھ نہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہو ہماری بیٹی ہو ہماری بیوی ہو ہمارا بھی کوئی ہو لیکن اللہ کا تو سب کچھ ہے تو اللہ کو ضرورت نہیں چوتھی بات من سلطان تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بے دلیل بات کرتے ہو یہ اللہ کی اولاد ہے اس پر کوئی دلیل نہیں یہ قرآن نے بار بار مشرقوں سے مطالبہ کیا ہے تم جو کہتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے اللہ کی اولاد ہے تو لاؤ اس پر کوئی دلیل تو لاؤ کوئی دلیل ہے حقیقت یہ ہے کہ توحید کی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں بلکہ مشرکوں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ تم دلیل پیش کرو اپنے شرک پر کیا دلیل ہے تو ہوبل کے معبود ہونے پر بتوں کے معبود ہونے پر اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ہونے پر کیا دلیل ہے لو اچھا اللہ تعالیم پانچویں بار فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے جو تم جانتے ہی نہیں ہو فرما بی بی ان الرون اللہ قیبہ بشک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں لا یوفی وہ کبھی بھی فلا نہیں پا سکتے دنیا دنیا میں تھوڑی سی ایش ہے بس دنیا میں تھوڑی سی ایش سینا مرضی اہم پھر ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے اب عام لوگوں کو چھوڑے ہم میں سے تو بعض ایسے ہیں بعض ایسے ہیں हائے! ان کو دنیا بھی نہیں ملی لیکن دین بھی نہیں ملا اللہ اکبر دنیا کی عیش بھی نہیں ملی پھر بھی آخرت کی عیش سے محروم آئے گئے ایسے بھی بد نصیب ہے لیکن جو بہت دنیا والے ہیں دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں جن کو ہم بڑی رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو ان کو کیا ایش ملی ہوئی ہے کیا عیش ہے آپ ذرا دیکھیں تو غیر فطری قسم کی زندگی وہ گزار رہے ہیں خاندانی نظام تباہ ہو گیا شراب نوشی ہے ہر شخص سود میں جکڑا ہوا ہے نفسیاتی بیماریاں ہیں خود کشی عام ہے سکون کسی کو نہیں ہے سکون بخشنے والی گولیاں کھا کھا کر ہوتے ہیں کیا عیش ان کو میسر ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے مزہ میں سم ان کی دنیا اور می کے دنیا میں تھوڑا سا ایس ہے ایش ہے سمینا مرجی احم پھر ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے یکفرون پھر شدیدہ ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اس طرح سے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ پاک ہمیں ایمان والا بنائے اور تقوی والا بنائے ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلامنا سید الانبیائی والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفلنا و ترحمنا لنکونا نمر الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا وعد ازہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمتا انکانت الوحاب یا رب معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں والا معاف فرما دے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا طباع یا کرام معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما لے یا اللہ جو زندگی باقی ہے ایمان اور تقوی کے ساتھ اور اتبا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ ہم سب کو ولایت عطا فرما حضور کا سچا امتی بنا دے اتبا کرنے والا بنا دے اے اللہ میں اٹھنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے گھروں میں تحجد کا ماحول بنا دے اے اللہ راتوں کو اٹھ کر مانگنے کی توفیق عطا فرما دے تیرے سامنے رونے کی توفیق دے دے اللہ جیسے تیرے انبیاء روتے تھے جیسے تیرے نبی کے صحابہ روتے تھے یا اللہ جیسے تیرے ولی روتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے رونے کی توفیق دے دے اے اللہ, اے اللہ ہم کو بد نصیبی سے بچا لے یا اللہ ہم راتوں کی سعادت سے محروم نہ رہ جائیں اللہ اللہ ہم کو محروم نہ فرمانا اللہ محروم نہ فرمانا اللہ کرم فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ معاف فرما دے ہمیں نیک بنا دے ہمارے اہل و عیال کو نیک بنا دے یا اللہ حلال روزی عطا فرما حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے غربا مساکین اور جو مقروض ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ ایمان ولی زندگی عطا فرما ایمان پر خاتم نصیب فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا ربنا اپنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقناداب النار ربنا تقبل منا انکا انتا سبیع العلیم وطبع علینا انکا انتا الطباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسولہی وخیر خلقہی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 تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان لاہور ہم دو نات بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کر رہا ہے بلندی اپنا نصیبا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کران ڈاٹ